کیا جنہوں نی برائیوں کا ارتقاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں انجیسا کر دیں گے جو آمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی ان کی زندگ اور موت برابر ہو جائے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں